ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله الأظيم وصدق رسوله النبي الكريم یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں اسلام کے گلشن کی ہم جان دے کر حفاظت کرتے ہیں جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں مرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام سامعین محترم آج کا عنوان ہے غزبائے حدیبیہ کے معارف و اسباق یہ موضوع وہ سیپ ہے جس میں امت مسلمہ کی اطاعت کا جوہر اور صبر و استقامت کے گوہر میں ڈھلتا ہے غزوہِ حدیبیہ کے معارف و اسباغ سے ایسے چشمیں پھوٹے کہ قیامت تک کے لیے امتِ مسلمان کے لیے قیامت تک کے لیے امتِ مسلمان کے لیے رہنمائی کرتے رہیں گے غزوہِ حدیبیہ آئیے غزوہِ حدیبیہ کے معارف و اسباغ سے معارف و اسباغ کے رو... کرنوں کی روشنی میں نشان تے کرنے چلتے ہیں جی ہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سنتے ہوئے اس کے الہی میں مخمور صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یکدم عمرہ کی تیاری کر کے رب کی محبت اور امیر کی اطاعت کا درس دیا کفار کی طاقت کے کفار کے طاقت کے باوجود صرف چودہ سو صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے توقع اللہ کا سبق عملی سبق پڑھایا تو اللہ کا عملی سبق پڑھایا بسر بن سفیان بسر بن سفیان دشمنوں کے علاقے میں گھس کر دشمنوں کے علاقے میں گھس کر جانکاری اور نظام جاسوسی کا نظام جاسوسی کا طریقہ بتلایا اور صاحب وہی ہونے کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے رائے طلب کر کے مشورہ کی اہمیت واضح کی پر آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکورٹی پر معمور محمد بن مسلمان, محمد بن مسلمان نے حملے تا کی تاک میں بیٹھے ہوئے مشرقوں کو, مشرقوں کو گرفتار کر کے مشرقوں کو گرفتار کر کے امیر کی حفاظت اور طریقہ سیکورٹی کا طریقہ، مثالی طریقہ بتلایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الجہاد کے اعلان سے ایک مسلمان کی خون کی قدر و قیمت بتلائی آکا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اب ایک حضرت عثمان رضی اللہ انہوں نے انفرادی طور پر عمرہ کی انفرادی طور پر پیشکش کو ٹھکرا کر, کر انفرادی پیشکش کو ٹھکرا کر, کر, کر مسلمانوں انفرادی پیشکش کو ٹھکرا کر قربانی کا انو کا فن سکھایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک ہاتھ کو دوسری ہاتھ پر رکھ کر بیعت کرتے ہوئے غائبانہ بیعت کی جواز کو فرام کیا حضرت قاب بن محمد محمد بن اکوہ نے تین دفعہ بیعت کر کے حضور صلی اللہ علیہ کے تجدید و بیعت کی تجدید و بیعت تجدید و بیعت, تجدید و بیعت کی تکرار و بیعت کا ثبوت پیش کیا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے والے ہاتھ کو روک کر عشق الائی کا عشق نبوی کا عملی نمونہ سکھایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی الیہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ان میں سلم رضی اللہ عنہ کے مشورہ پر عمل پیرا ہو کر قیامت تک کے لیے عورت کے مقام کو, مقام کو واضح کیا سنو ہیا الجہاد کا مزداق لبے کہہ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے نبی کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے نبی کے صحابہ نے اپنے ہاتھوں کو نبی کے ہاتھ میں دے کر ہمیں جہاد کا سبق دیا ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب شبغم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے ہم ایک خدا کے قائل ہیں پندار کے ہر حربت دور دیں گے ہم حق کے نشاں ہیں دنیا میں باطل کو مٹا کر دم لیں گے